وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل تلالة في النار رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقذة من لساني يفقه قولي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 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ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 ذلك مسلهم في الطورات ومسلهم في الإنجيل فزرع أخرج شطأه فآدره فاستغلد فاستبع على سوقه يعجب الزراع, الزراع ليغيز بهم الكفار حضرت محترم گزشتہ مجلسوں میں بھی آپ کے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے ساتھی جنہوں نے اسلام کے اندر بہت ہی اہم کردار ادا کیا اللہ نے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازا ان میں دو پاک باز شخصیات ہیں جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں ان میں سب سے پہلے ہیں سیدنا ابو بکر بن ابی قحافہ حافہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجتماع ہے کہ اگر کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء و رسول کے بعد اگر کوئی بہترین اللہ کی مخلوق میں شخصیت ہے تو ان کا نام ابو بکر ہے اور ان پہ جو بھی الزامات لگائے گا جو ان کی تحقیر کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کا بھی منکر ہے وہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے وہ اہل اسلام کا بھی دشمن ہے اور اسی طرح دوسری شخصیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ میں صرف ان باتوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا جو ان پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں یعنی سیدنا ابو بکر کی خلافت پہ تو میں نے آپ کے سامنے ساری تاریخی حقائق کے ذریعے آپ کے سامنے گزارشات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیسے حالات پیدا ہوئے کن عوامر کی وجہ سے سیدنا ابو بکر کو خلافت ملی اور سیدنا ابو بکر جب بیمار اور فوتگی کے قریب ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا اور اس نامزدگی کی وجوہات آپ کے سامنے عرض کی تھی اور یہ ساری بات عرض کی تھی پھر تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ دنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ برحق تھا وہ بالکل درست تھا اور حضرت عمر نے ثابت کیا کہ وہ واقع تن یہ اہلیت رکھتے تھے صحابہ کرام میں ایک بہت بڑا معزز اور مکرم نام ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ فرماتے ہیں میں اس جب سے یہ کائنات بنی ہے آج میرے دور تک میں تین لوگوں کو بڑا دانا اور عقل مند سمجھتا ہوں اس کے علاوہ مطلب ہر بندے میں عقل ہے دانائی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی دانائی کی بات تین لوگوں نے کی تھی ان میں سب سے پہلی دانائی کی بات جو ہے وہ اللہ رب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ عزیز مصر کی بیوی بی نے کی تھی کہ اس نے اپنے اس نے عزیز مصر نے کی تھی اس نے اپنی بیوی بی سے کہا کہ یہ بچہ یعنی یوسف علیہ السلام جب بکتے ہوئے آئے اس نے کہا اسے ہم اپنے گھر رکھ لیتے ہیں یہ جب جوان ہوگا تو ممکن ہے ہمارے لیے فائدے کا سبب بنے اور واقعاً وہ بات میں حالات نے بتلایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کتنا فائدہ انہیں پہنچایا تھا اسی طرح دوسرا آپ کہنے لگے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے باپ کو جو مشورہ دیا تھا کہ یہ غلام قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے یعنی موسا علیہ السلام جب مدین کی طرف گئے تو ان کی بیٹی نے جب اپنے باپ کو مشورہ دیا تھا وہ اتنا اچھا اور خوبصورت تھا جس کے فوائد بعد میں حالات نے بتلائے کہ اس خاتون نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے باپ کو بہترین مشورہ دیا تھا اور تیسرا فرمایا انسانیت کے لیے بہت بڑا احسان اور بہترین مشورہ سیدنا ابو بکر نے دیا تھا کہ انہوں نے ہمارے اوپر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خلیفہ منتقب فرمایا اور میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ آپ کی خلافت جو ہے اس کا ماٹو ہی عدل بنا اور آپ نے نو سال چار مہینے تک خلافت کی ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل آپ کے زیر نگی تھا اور دنیا کی ساری مملکتیں بلکہ خصوصاً اور کس راجو دنیا کی سپریم طاقتیں تھی آپ نے ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا اب دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی قوت موجود نہیں تھی جو اس کے سامنے ٹھہر سکے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جہاں مسلمانوں کی محبتوں کا محور تھے مسلمان آپ سے عقیدت رکھتے تھے اور آپ کے لیے اچھے جذبات اور آپ کے لیے دعائیں تھی وہاں کفر کے لیے یہ بہت بڑی دیوار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تھا کہ یہ فتنے آئیں گے بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے اور کہا ایک دروازہ ہے جو ان فتنوں کے درمیان ہے جب تک وہ موجود ہے کوئی فتنہ نہیں آ سکتا تو حضرت بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ نے نبی وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا آپ نے فرمایا وہ دروازہ توڑا جائے گا اور اس دروازے یہ حدیث بیان کرتے تھے تو لوگوں کے دل میں کھٹک دی تھی ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پوچھا حزیفہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے متعلق پوچھتے تھے کوئی حدیث مجھے بھی سناؤ تو حضرت حزیفہ بن یمان نے کہا امیر المومنین آپ کو فتنوں سے کیا غرض جب تک آپ موجود ہیں فتنے نہیں آئیں گے پھر آپ نے یہ حدیث سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فتنوں اور تمہارے درمیان ایک دیوار بنائی ہے جب تک وہ دیوار موجود ہے مسلمانوں میں فتنے نہیں آئیں گے اور وہ دیوار حضرت عمر نے پوچھا حذیفہ وہ دیوار کھولی جائے گی یا توڑی جائے گی آپ نے فرمایا وہ دروازہ یا دیوار توڑی جائے گی اور سیدنا عمر خاموش ہو کے چلے گئے جب آپ شہید ہو گئے تو لوگوں نے حزیفہ بن یمان سے پوچھا تھا کہ اے حزیفہ کیا سیدنا عمر کو پتا تھا کہ وہ دیوار میں ہوں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم مجھ سے بات کر رہے ہو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی طرح سیدنا عمر کو بھی پتا تھا اللہ نے وہ دیوار انہیں ہی بنایا ہے تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عہ جب یہ کفار کے ذہنوں میں بڑے کھٹکتے تھے اور کفار آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو قتل کرنے والے ہیں وہ سارے, کے سارے یا وہ مجوسی تھے یا عیسائی میں تھے اور یا یہودیوں کی ذہنیت تھی جن لوگوں کی پلاننگ کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا بظاہر تو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا جاتا ہے شاید اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی تو اس کے پیچھے وہ سازش بھی بے نقاب ہو جاتی جو سیدنا عمر کی شہادت کا سبب بنی یہ اتنا بڑا حکمران ہمیشہ کسی پروٹوکول کے بغیر ہر جگہ آتے اور جاتے لیکن جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اٹل ہوتا ہے آپ اسی سال حج کر کے واپس آئے اور بہت سے آپ کے گورنر اور آپ کے سردار جو مختلف علاقوں میں عامل تھے وہ بھی آپ کے ساتھ مدینہ منورہ آئے آپ جب مدینہ منورہ آ رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں طبقات ابن سعج میں ہے کہ آپ نے ایک جگہ کچھ سنگریزوں کو یہ چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہیں انہیں اکٹھا کر کے انچا کیا سرانہ بنایا اور اس کے اوپر اپنا کپڑا رکھ کے سیدھے لیٹ گئے اور کہتی ہیں میں قریب تھا اور کوئی بھی امیر المومنین کے قریب نہیں تھا آپ سیدھا لیتے اور اپنی ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ لیتے اور آپ اس وقت رو رہے تھے اللہ سے کہہ رہے تھے اے اللہ میں بوڑا ہو چکا ہوں اے اللہ میرا جسم کمزور ہو چکا ہے اب میں خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اے اللہ اگر تم مناسب سمجھ لے تو مجھے اس دنیا سے لے جا لیکن میری تیرے سا حضور مننت ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما تو یہ اسی الحج اسی مہینے جب مدینہ منورہ میں آئے ستائیس یا اٹھائیس تاریخ تھی یہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ ساڑھے بائیس لاکھ مربع کا اکیلہ حکمران دنیا کی ساری کفر کی طاقتیں آپ سے گھبراتی ہیں اللہ نے عزت آپ کے قدموں کی لوڈی بنائی ہوئی ہے لیکن آپ اس بات پہ کبھی شرم نہیں محسوس کرتے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ آپ مسلح رسول پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھاتے تھے آپ ایک حاکم بھی تھے آپ ایک امام بھی تھے آپ ایک خطیب بھی تھے آپ ایک معلم بھی تھے آپ لوگوں کے نگران بھی تھے آپ نے ہر معاملہ اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی اس کی عنایت اور اس کے فضل سے بہترین انداز میں ادا کیا آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام جس کا نام ابو لولو فیروز ہے وہ بدبخت ایک واقعہ ہوا اس نے ایک دن شکایت کی حضرت عمر سے کہنے لگے کہ میرا آقا جو مغیرہ بن شعبہ ہے مجھ سے پیسے زیادہ لیتے ہیں آپ نے فرمایا کتنے پیسے لیتے ہیں اس نے لگا چار درم آپ نے فرمایا کام کیا کرتے ہو تو وہ ایک کاریگر تھا تو آپ نے فرمایا یہ تم سے کوئی زیادہ پیسے نہیں لیتے تو اس نے کہا اچھا یہ اس فیصلے کا تمہیں بتاؤں گا یہ کہہ کے چلا گیا باوجود اس بات کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دمکی میں انہیں سب کچھ کر سکتے تھے لیکن آپ نے اپنی ذات کے معاملے میں کبھی پرواہ نہیں کی تھی آپ خموش ہو گئے اس بدبخت نے دو بندوں کی مشاورت سے ایک اور شخص تھا جس کا نام جفینہ تھا یہ عیسائی تھا اور ظاہراً مسلمان بن کے مدینے میں ٹھہرا ہوا تھا اور ایک اسی طرح اور یا اس کا نام یزدگر تھا یہ بھی مدینے میں مسلمان بن کے ٹھہرا ہوا تھا اسے ایک وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے قتل کرنے کا ارادہ کیا کسی غلطی پہ تو اس نے کہا آپ ایک شرط ہے میری آپ مجھے قتل کر لیں لیکن ایک پانی اس سے پہلے پانی کا گلاس پلا دیں آپ نے پانی دیا تو اس نے پانی پھینک دیا کہ آپ مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ جب تک پانی نہ پی آپ مجھے میری گردن زنی نہیں کریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی چلاکی پہ خاموش ہو گئے اسے چھوڑ دیا یہ حضرت عمر ان تینوں کے آپس میں مشاورت سے یہ کام ہوا اور ابو لولو فیروز نے ایک خنجر بنایا جسے زہر کے اندر بجایا اور یہ ایک دن بد ستائیس یا اٹھائیس زلحج کی فجر کی نماز کا وقت تھا یہ ممبر نبوی کے نیچے چھپ گیا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے مکبر نے تکبیر کہی آپ نے صفوں کو درست فرمایا اور اس کے بعد اللہ اکبر کہا تو اتنی آواز آئی کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا اس نے اسی وقت جب آپ حالت نماز میں کھڑے ہوئے تھے تقبیر تحریمہ کہہ چکے تھے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ چکے تھے اس وقت اس نے خنجر مارا اور آپ کو زخمی کر دیا اور اتنا شدید زخمی کیا کہ آپ کی ساری آنتڑیں کٹ گئی اور پھر وہ لوگوں کو درمیان میں مارتا ہوا تیرہ لوگوں کو زخمی کیا جس میں سات شہید ہو گئے پھر ایک صحابی نے اس کے اوپر جببہ ڈال کے اسے پکڑا پکڑنے کی کوشش کی جب اس نے سمجھا کہ اب میں نہیں بچوں گا تو اس نے اپنے پیٹ میں خود چھرا مار کے خودکشی کر لی اللہ اس پہ ہزاروں لانتیں ڈالے جس نے ہمارے اس پاک باز صحابی کے اوپر یہ سا سارا معاملہ کیا تھا تو میرے عزیز بھائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے امام کے کھڑے ہوئے تھے انہیں پکڑ کے آگے کیا لوگوں کو نہیں چلا کوئی چیخوں بکار نہیں کی اور پیچھے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوا آگے کیا ہو گیا تو حضرت عبد الرحمان بن عوف کو آگے کیا کہ تم نماز پڑھاؤ کیونکہ نماز اہم ہے مسلمانوں غور کرو ہمارے اسلاف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کتنے تھے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اپنی ذات کا نہیں سوچا عبد الرحمان بن عوف کو کہا آپ نماز پڑھائیں اور آپ الگ سے بیٹھ گئے اور یہ عبد الرحمان اور عوف جب نماز پڑھانے لگے تو لوگوں نے سیدنا عمر کے علاوہ دوسری آواز سنی تو لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے تو یہ نماز سب سے ہلکی ترین نماز تھی جس میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی دو صورتیں پڑھ کے یہ ختم کر دیا پھر لوگوں کو پتا چلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو زخمی کر دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اٹھا کے گھر لایا گیا تبیب بلائے گئے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے دودھ پلایا گیا، وہ دودھ پیا آپ کی, کٹ گئی تھی، اس کی سے وہ باہر نکل گیا گیا وہ بھی اسی طرح باہر نکل گیا اب لوگوں نے سمجھ لیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یقینی ہے کیونکہ اس وقت میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں تھی کہ جس طرح آج سرجریاں معاملات لیکن اس وقت یہ بات یقینی سمجھی گئی کہ اب یہ شہادت یقینی ہے دو یا تین دن تک سیدنا عمر زخمی حالت میں زندہ رہے اب آپ مسلمانوں ذرا تصور کرو کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیسے کیا کس طرح یہ معاملات نبھائے اگر ہم جیسا انسان اسے تھوڑا سا دکھ آ جائے تھوڑی سی تکلیف آ جائے وہ کہتا ہے میری طرف سے سارا زمانہ جل جائے میری تکلیف کو ٹھیک ہونا چاہیے میرے ساتھ قسم کی بات نہ کرو میری تکلیف کو بس دیکھو تو میرے عزیز بھائیوں انہوں نے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کیسے کی جا سکتی ہے اب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیماری کے ایام میں آپ کو منتخب فرمایا آپ بھی ہمارے لیے کوئی خلیفہ منتخب کیجئے تاکہ مسلمان ایک خلیفہ کی معیت میں یکسو ہو کے آگے اپنی زندگی کے معاملات چلا سکیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن مجھے سوچنے کا موقع دو آپ سوچ میں پڑ گئے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ بات تھی کہ صحابہ کرام کے اندر دس لوگ ایسے تھے جنہیں اشرا مبشرہ کہتے ہیں اشرا دس مبشرہ جنہیں بشارت دی گئی دنیا کے اندر جنت کی یہ دس تھے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا طلحہ سیدنا زبیر سیدنا سعید بن ابی وقاس سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید اور سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہم جن کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو بکر فی الجنہ عثمان فی الجنہ طلحہ فی الجنہ عمر فی الجنہ اسی طرح علی فی الجنہ دس کے دس کے نام لے کے سید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لیکن جب یہ وقت آیا عشرہ مبشرہ میں سے دو شخص پہلے ہی دنیا سے تشریف لے جات سکے تھے ایک سیدنا ابو بکر اور ایک ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے اور سیدنا ابو بکر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے سوا دو سال گزار کے فوت ہوئے تھے اور اب خلافت کے نو سال چھ ماہ چار ماہ گزارنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی بھی جا رہے ہیں باقی سات لوگ بچتے تھے جو اشرہ مبشرہ میں تھے ان میں ایک تھے سعید بن زید یہ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی تھے یعنی دو رشتے تھے آپ نے انہیں چھوڑ کے چونکہ یہ میرے رشتے دار ہیں انہیں جو ہے مس کر کے چھے لوگ جو تھے حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت علی بن ابی طالب حضرت طلحہ حضرت سعج بن وقاس حضرت زبیر بن عوام اور لوگوں سے کہا یہ میں مجلس شورا مشاورت کی مجلس ایک ٹریبنل بنایا ہے اور ان چھے میں سے جو مردی خلیفہ بنا لو اب ان چھ اور اس کے ساتھ یہ فرمایا دو صحابی تھے انساری حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو بلایا کہا ابو طلحہ آپ اسلام کے انسار ہو انسار کہتے ہیں مددگار کو آپ نے اس وقت اللہ کے نبی کی اور ہماری مدد کی جب دنیا میں کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اب اسلام کو آپ کی ایک مرتبہ پھر ضرورت ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ انسار میں سے پچاس لوگ جو جیدار ہوں اور اس ایمان جن کا متعلق کوئی شک والی بات نہ ہو ان کو ساتھ لینا اور ان چھ لوگوں کو ایک مکان کے اندر داخل کر دینا تین دن کا ان کے پاس وقت ہے یہ تین دن مشاورت کریں ان کی کوئی بات باہر نہیں آنی چاہیے اور باہر سے کسی بندے کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ اندر تین دن کے بعد یہ فیصلہ کر کے نکلے کہ ان چھ میں سے کون خلیفہ ہوگا تو یہ اسی طرح ہوا حضرت فاطمہ بنتے عنہا ان کا گھر اچھا کھلا تھا ان کے گھر میں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم کو شہید ہو جاتے ہیں یہاں کچھ باتیں پہلے سیدنا عمر کے متعلق عرض کر دوں پھر یہ اس معاملے کو آگے ان ڈسکس کروں گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے وقت میں یہ سارا کچھ کیا تھا جب آپ شدید ترین زخمی تھے اور آپ کی حالت ایسی تھی لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی خیر خائی میں ذرہ برابر ہی نہیں کی. یہ ایک ایسا طریقہ کر دیا کہ لوگ کسی اختلاف, کا اختلاف سے دو چار بھی نہ ہو لوگوں کے معاملات کی اصلاح بھی ہو جائے اور سب سے بڑی بات میرے عزیز بھائیوں جو یہاں بڑی غور کرنے کی ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں جنہیں ایک نہیں سنکڑوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر جنت ہے عمر میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے جنت, کا جنت کے اندر ایک خوبصورت گھر دیکھا اور سوچا شاید یہ میرا ہوگا تو جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا نہیں یہ عمر کا گھر ہے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود آپ اتنے حساس ہیں اللہ رب العزت اور انسانیت کے معاملے میں لوگوں کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ کے ساتھ حضرت ابو بکر کہ مجھے نبی کریم کے ساتھ جگہ مل جائے ہر شخص کے لیے اما جی آشا نے انکار کیا کہا نہیں چونکہ یہ اما جی کا گھر تھا ابو بکر اما جی کے باپ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کا حکم تھا کہ جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے تو جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے پرواز کی وہیں پہ آپ کو دفن کیا گیا یہاں آج بھی آپ کی قبر متحرہ موجود ہے تو تیسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پہ یہ معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا کہا عبداللہ جو اماں جی کے پاس اور ان سے جا کے یہ نہ کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے کہنا عمر بن خطاب نے بھیجا ہے اور وہ آپ سے التماس کرتے ہیں کہ مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں عبداللہ بن عمر چاہتے ہیں کہتے ہیں جب میں گیا تو اماں جی بھی سیدنا عمر کی ایسے رو رہی تھی اور اس وقت کیفیت اہلِ مدینہ کی یہ تھی یہ اہل سنت اور شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ پورا مدینہ انہوں نے 3 دن تک کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں تھا جب 3 دن گزر گئے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عباس نے یہ کھانا پکوایا اور لوگوں سے کہا کھاؤ تو وہ کہنے لگے دل نہیں اب چاہتا کسی چیز کو کھانے کے انہوں نے کہا ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہم میں سیدنا عبو بکر تھے وہ بھی گئے آپ نے کھانا نہ چھوڑا اب کیا ہے یعنی لوگوں کے اوپر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچھڑنے کے اتنے سخت اثرات تھے کہ کسی دنے ہوش ہی نہیں کہ ہم نے کھانا بھی کھانا ہے پھر لوگوں نے مجبور کرنے پہ کھانا کھایا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ کہا اماں جان مجھے عمر بن خطاب نے بھیجا ہے اور انہوں نے عرض یہ کی ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دیجئے تو اماں جان نے کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن اپنی ذات پہ عمر کو مقدم کرتی ہوں یہ اتنی حیا تھی اماں جان کے ذہن میں بھی کہ یہ اتنے بڑے انسان تھے کہ ان کی بات کا انکار نہیں اچھا پھر حضرت عمر کے ذہن میں ایک بات آئی کہنے لگے جب حضرت بار بار آپ دروازے کی طرف دیکھتے ہیں تو بار بار پوچھتے ہیں عبداللہ نہیں آیا واپس عبداللہ اللہ واپس نہیں آئے لوگوں نے جب حضرت عبداللہ بن عمر آ رہے تھے تو لوگوں نے کہا, المومنین عبداللہ آ رہے ہیں نے کہا مجھے بٹھا دو بٹھایا گیا نے پوچھا عمر کی عبداللہ کیا لے کے آئے ہو کیا بات کی ہے اما جان نے کہنے لگے جو آپ کی خواہش تھی انہوں نے کہا میں اپنی ذات پہ آپ کو ترجیح دیتا ہوں تو آپ فرمایا عبداللہ میرے پاس بیٹھ جاؤ جب میری روح نکل جائے میں میت بن جاؤں میری تدفین کے لیے جب تم چلو تو میری چار پائی کو لے کے ماں کے دروازے پہ جانا ممکن ہے زندہ رہتے ہوئے وزاداری کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا ہو کہ کوئی بات نہیں عمر دفن ہو لے اگر میں فوت ہو جاؤں پھر میرا بوجھ تو نہیں ہوگا پھر پوچھنا اگر ماں اجازت دے گی تو دفن کرنا وگر نہ قبرستان میں جا کے دفن کر دینا جو شخص ایک قبر کی جگہ زبردستی لینے کے لیے تیار نہیں ہے میرے عزیز بھائی وہ خلافت کس طرح کسی بھائی سے چھین سکتے ہیں اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے جو لوگ اپنی بربادی کا یہ سمان کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں سیدنا عمر نے زبردستی لے لی تھی الیا باللہ اللہ ہمارے سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی خباست سے پاک تھے اللہ نے انہیں ان باتوں سے مبرہ بنایا ہوا تھا وہ دنیا میں جب زندہ تھے تب بھی باعزت تھے اب دنیا سے تشریف لے گئے تو تب بھی باعزت ہیں اور جب اللہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا تو وہ ہم سب کے قائد ہوں گے انشاءاللہ. تو میرے عزیز بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں آپ لیٹے ہوئے ایک شخص دیکھا نوجوان داخل ہو رہا ہے اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے آپ دیکھیں امر بل معروف نہیں انل ان منکر کے معاملے میں اتنے حساس ہیں آپ نے کہا بیٹے یہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے مردوں پہ حرام ہے اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو میرے عزیز بھائی یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں انتہائی زخمی حالت میں اور ایسے حالات میں جب انسان کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی انہوں نے یہ سارے مسلمانوں کے معاملات صدارے تو کس طرح ممکن ہے جو اللہ سے اتنے ڈرنے والے ہیں وہ کسی کے خلاف کوئی عدل سے ہٹ کے فیصلہ کریں گے اب یہ چھ لوگ جو مقرر کیے گئے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی آپ کی شہادت ہو گئی آپ کی یکم محرم کو تدفین مکمل ہو گئی تو پھر چھ لوگ یہ, تو یہ جو تھے یعنی حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت بن بقاس رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھ لوگ حضرت فاطمہ بن تقیس کے مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں حضرت عبد الر حضرت حضرت نے جو طریقہ کار متعین کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ چھ لوگ بیٹھیں گے اور اگر سب کے ووٹ برابر ہو گئے یعنی تین لوگ ایک بات پہ متفق ہیں تین لوگ ایک بات پہ متفق ہیں تو پھر فیصل بنانا یعنی اپنا اپنے معاملے کا حاکم بنانا عبداللہ بن عمر کو لیکن ان کا خلافت میں حصہ کوئی نہیں ہوگا یعنی کسی قسم کا کوئی حصہ میرے بیٹے امر بن عبد بن عمر کا نہیں ہوگا لیکن انہیں اس مشورے میں شامل کر لینا اگر ضرورت پڑی تو اگر پھر بھی فیصلہ نہ ہوا تو جن کی طرف عبد الرحمان بن اوف ہوں گے ان کی بات مانی جائے اب حضرت عبد الرحمان صحابی تھے بد قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے ان پہ بھی بہتان لگایا کہ یہ سیدنا عثمان کے رشتہ دار تھے حالانکہ یہ جھوٹ ہے بہت بڑا حضرت عبد الرحمان بن اوف بنی زہرا سے تعلق رکھتے تھے حضرت عثمان بن عفام بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور نہ ہی آپ کا کوئی سسرالی رشتہ تھا اور نہ ہی آپ کا کوئی نسبی رشتہ تھا ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی ہاں جن کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں حضرت زبیر بن عوام یہ نبی پاک کے ہم تھے سید ابو بکر کے داماد تھے سیدہ عائشہ کی بہن اسما ان کی بیوی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک کے داماد تھے, آپ کی دو بیٹیاں آپ کے آ, آپ کے زیر نگی تھی پہلے رقیہ کا شادی ہوئی پھر اس کے بعد ام کلسوم کی دونوں فوت ہو گئی تو ایک دن حضرت عثمان پریشان آ رہے تھے نبی پاک نے روکا تو کہا عثمان کیا بات ہے کہنے لگے جی جو معاملات ہوئے ہیں یہ آزمائش برداشت نہیں ہو رہی یعنی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی کہ ان, کے ان کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی آپ نے فرمایا عثمان اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں. یعنی آپ اتنے ان اس معاملے میں تھے ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جب رخصت کر کے بھیجا تو تیسرے دن آپ ان کے گھر گئے اور اپنی بیٹی سے جا کے پوچھا کہ بیٹی اپنے خامت کے متعلق تیرا کیا ہے کہ تو مطمئن ہے تو وہ کہنے لگی میں بہت مطمئن ہوں میرے خامد جیسا انسان کوئی نہیں ہے یعنی سید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت خوش تھے اور اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کروں گا سیدنا عثمان کی فضیلت کیا تھی مسلمانوں کے اندر اللہ نے توفیق دی تو وہ بھی عرض کروں گا تو میرے عزیز بھائیوں تو یہ اسی طرح حضرت سعد بن وکاس رضی اللہ تعالی یہ نبی پاک کے رشتے میں مامو لگتے تھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سعد میرا مامو ہے اس جیسا کسی کا مامو ہے تو لا کے دکھاؤ اور اسی طرح سید علی رضی اللہ تعالی یہ بھی نبی پاک کے داماد تھے سیدہ فاطمہ تو یہ ان کی بیوی تھی یہ اس طرح یہ سب ہی کسی نہ کسی طرح سے یہ رشتے میں ایک دوسرے سے منسلک تھے لیکن حضرت عبد الرحمان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ بہت بڑے بڑے نام ہیں یقین مانی جب پڑھتے ہیں تو خون کھولتا ہے اللہ نے ان کے دماغ میں کفل کیسے لگا دیا کہ انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا تو میرے عزیز بھائیوں اے چھ لوگوں کو جب جمع کیا گیا تو عبد بن عوف نے پھر اس وقت کہا بھائی تم میں سے کون تین لوگ ہیں جو دوسروں کے حق میں دست بردار ہوتے ہیں یعنی چھ لوگ تھے تین لوگ کون ہیں جو خلافت کے حق سے دست بردار ہوتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے تو اس وقت تین لوگ کھڑے ہوئے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں میں اپنا ووٹ عثمان کے حق میں دیتا ہوں حضرت بن عبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا ووٹ عبد الرحمان بن عوف کو دیتا ہوں اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ یہ سیدہ ابو بکر کے داماد تھے انہوں نے کہا میں اپنا ووٹ سیدہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتا ہوں یہ رشتے داروں کے بنیاد پہ نہیں تھا یہ اپنی اپنی ذہنی تھی کہ جو کسی کے ذہن میں آیا میں اس کو دوں انہوں نے دے دیا اب خلافت کے میدان میں تین امیدوار رہ گئے سیدنا عثمان سیدنا عبد الرحمان بن عوف سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی انہوں نے اب ایک اگلی بات کی اب یہ تین وڈرا ہو گئے تین باقی رہ گئے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دونوں سے کہا کہ آپ دونوں میں سے کون وڈرا ہوتا ہے تاکہ دو رہ جائیں سیدنا عثمان بھی خاموش سیدنا علی بھی خاموش آپ نے پھر اگلا معاملہ یہ کیا کہ اگر میں تم دونوں کے حق میں وڈرا کر جاؤں تو تم اپنے فیصلے کا معاملہ مجھے دیتے ہو یعنی میں ہوتا ہوں اس شرط پہ کہ تم دونوں اپنا معاملہ مجھے دے دو کہ میں جس کو چاہو خلیفہ بنا دوں اب یہ چند یعنی چند گھڑیوں میں گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے پہلے دن ہی یہ ترتیب مکمل ہو گئی دونوں نے کہا کہ آپ جس کو چاہے کر دیں ہم ہمیں منظور ہے اب دو خلیفہ خلافت کے امیدوار باقی رہ جاتے ہیں ایک سیدنا عثمان اور ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما اب حضرت عبد الرحمان بن عوف یہ سب کو کہتے ہیں کہ آپ یہی رہیں گے میں لوگوں سے مشاورت کر لوں یہ لوگ وہیں پہ رہے اور سیدنا عبد الرحمان بن عوف ایک ایک شخص کے گھر گئے تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے عورتوں اور طور غلاموں سے مشورہ کیا مدینے میں جتنے لوگ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ صاحب عقل ہیں اور انہیں شعور ہے یہ سیاست کے نشیب و فراز سے واقف ہیں آپ نے ان سے پوچھا کہ میں دونوں میں سے کس کو منتخب کروں اور تین دن تین راتیں ایک لمحے کے لیے بھی عبد الرحمان بن عوف نے آنکھ نہیں لگائی تھی جو ذمہ داری پڑی تھی آپ اپنے چچا کے بیٹے امیر رقیہ کے پاس گئے ابو رقیہ کے پاس گئے اور انہیں جا کے کہا دروازہ کھٹکھٹایا وہ سوئے ہوئے تھے آپ نے بلایا تو کہا میں تین دنوں سے نیند کا سرما نہیں لگایا اور تم سوئے ہوئے ہو آپ نے کہا میں تین دن تک لوگوں کے اندر پھرتا رہا ہوں یہ تین اور چار محرم کی رات ہے رات کو آپ وہاں بیٹھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اپنا دروازہ کھولو میں آپ کے گھر میں بیٹھنا چاہتا ہوں اس وقت آپ نے پھر لوگوں کو بلایا عبد الرحمان بن اوف نے حضرت طلحہ کو بلاؤ حضرت زبیر کو بلاؤ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم ان سب کو بلاؤ بلایا گیا آپ نے ان سے بات کی کہنے لگے کہ میں مدینے کی گلیوں میں گھوما ہوں گرگر گھر دروازہ کٹکھٹایا ہے لوگوں سے ان کے معاملے کو پوچھا ہے علی اور عثمان کی خلافت کے متعلق لوگوں سے مشاورت کی ہے مجھے اکثر لوگوں نے حضرت عثمان کے متعلق کہا ہے کہ سیدنا عمر کے بعد بننے والا خلیفہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے اب آپ پھر یہ ساری انہیں بات بتانے کے بعد اس سے پہلے آپ نے کسی سے بات نہیں کی پھر اس کے بعد سیدنا عثمان کو بلاتے ہیں پھر سیدنا علی کو بلاتے ہیں اور سیدنا عثمان سے کہتے ہیں عثمان اگر بل فرض میں تمہیں خلافت دے دوں تو فیصلہ کیسے کرو گے انہوں نے کہا سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھوں گا پھر اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کروں گا اس کے بعد میں اپنے دونوں ساتھیوں یعنی سیدنا ابو بکر اور عمر کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ نے فرمایا اچھا پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بھی ان چاروں باتوں سے متفق ہیں کہ آپ کتاب و سنت کے مطابق اور اپنے دونوں ساتھیوں کے مطابق کریں گے آپ نے فرمایا دونوں ساتھیوں کے مطابق تو میں نہیں کہہ سکتا قرآن و سنت کی بات میں مانوں گا تو یہ دونوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا حضرت عمر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے حضرت عثمان کو کہا عثمان بالفرض اگر میں آپ کو خلیفہ نہیں بناتا تو کس کو بنانا چاہیے انہوں نے کلی کو تو سید علی سے بھی یہی اکیلے میں بات کی کہا اے علی اگر میں آپ کو خلیفہ نہیں بناتا تو کسے بنانا چاہیے آپ نے کہا عثمان کو یعنی ان کے آپس میں ذہنی کوئی کلیش نہیں تھا یہ سارا ایک معاملہ تھا جو نارملی حالات میں ہو رہا تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ساری رات اسی طرح بیت گئی اور آپ نے حضرت عثمان کے ساتھ بھی ایک لمبی میٹنگ کی اس میں کیا باتیں ہوئی تاریخ اس معاملے میں خاموش ہے اسی طرح سیدنا علی سے ایک لمبی میٹنگ ہوئی اس میں کیا باتیں ہوئی تاریخ اس معاملے میں خاموش ہے کہ سیدنا عبد الرحمان بن عوف نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی تھی پھر جب فجر کی نماز ہوئی پھر انہوں نے لوگوں کو سب کو کہا کہ جنہوں نے یہاں نماز نہیں بھی پڑھی انہیں بھی بلا لو مسجد نبی کچا کچ بڑھ گئی آپ نے ان چھ صحابہ کو کہا یہ میرے قریب آ جائیں جن کو اس مجلس کے لیے منعقد کی مقرر کیا گیا تھا جو ٹریبونل بنایا تھا ان میں پانچ لوگ تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے چھٹا نظر نہیں آ رہے تھے یہ سیدنا عثمان نظر نہیں آ رہے تھے یہ بڑے شرمیلے تھے اور دیکھا تو وہ مسجد میں سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک امامہ اپنی زندگی میں آپ کو تحفہ دیا تھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہن کے آئے اور یہاں ایک اور بات کرنی بھول گیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دوران تین دن نماز کے لیے مقرر کیا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ عمر فلاں کو پسند کرتا ہے اس لیے اسے نماز پہ کھڑا کر گیا ہے وہ خلافت کی دوڑ میں تھے ہی نہیں تو حضرت سہیب رضی اللہ عنہ تین دن تک نمازیں پڑھاتے رہے اس دن حضرت عبد الرحمان عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پہ آ کے بیٹھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں میں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جو معاملہ میرے ذمہ دیا گیا میں تین دن اور تین راتیں پوری دیانتداری سے کوشش کرتا رہا لوگوں سے ان کی رائے معلوم کرتا رہا اور لوگوں کے جو حالات جو لوگوں کے ذہن کو میں نے پڑھا سنا دیکھا وہ یہ ہے یہ لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ سیدنا عثمان کو خلیفہ دیکھنا چاہتی ہے اس لیے میں حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیٹھ کرتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے شخص تھے جنہوں نے سیدنا عثمان کو بھلا کے اپنے سے نیچے والی سیڑھی پہ بٹھایا اور آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کی۔ اور دوسری شخصیت جس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت خلافت کی تھی وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو یہ وہ پاک باز لوگ تھے جن کا بظاہر کوئی جھگڑا نظر نہیں آتا تو ہم نے اس کو اتنا بڑا تماشا بنا دیا کہ صحابہ کا کردار کو مجروع کرنے سے باز نہیں آئے تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت ملی تھی اس کا طریقہ کار بنا جس میں چھے لوگ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دن رات محنت کر کے لوگوں کی رائے معلوم کر کے پھر یہ بات یاد رکھے کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت ہوئی تو پورے مدینے میں بہت سے صوبے جو تھے ان کے گورنرز بھی موجود تھے جو حج کرنے آئے تھے حضرت عمر کے ساتھ اور بہت سے جرنیل بھی موجود تھے جو حج کے لیے آئے تھے اور حج سے واپسی پہ مدینے میں آئے تھے سیدنا عمر سے مشاورت کے لیے اور یہ سانحہ ہوا تو وہ وہیں ابھی رکے ہوئے تھے تو اسی حالات میں سب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بیت کی ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے سیدنا عثمان کی بیت سے انکار کیا ہو تو یہ ایک ایسی بیت ہوئی تھی جس میں کسی مسلمانوں میں سے کسی کا اختلاف نہیں تھا پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گیارہ سال اور کچھ ماہ تک خلافت کی اور اس میں آپ نے کیا کردار ادا کیا اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا اور یہ بھی عرض کروں گا کہ سیدنا علی سے جو عزرت عثمان کو لوگوں نے فوقیت دی تھی اس کا سبب کیا تھا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسا مسلمان بنائے جو اپنے اسلاف کے ساتھ بغض رکھنے والا نہیں ان سے محبت کرنے والا ہو اللہ نے سورت حشر کے اندر ان کے لیے دعا متعین فرما دی کہ اللہ اکبر سبکون بل ایمان جو ہمارے پہلے بھائی ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے انہیں معاف کر دے ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین ثبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لئے بغض نہ ڈالنا ہم ان سے محبت کرنے والے بنیں سیدنا علی بھی ہمارے سردار سیدنا عثمان بھی ہمارے سردار سیدنا عمر بھی ہمارے سردار سیدنا ابو بکر بھی سردار ان کا کوئی سیاسی کوئی خاندانی کلیش نہیں تھا یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ان پہ باندھا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے مجھے توفیق اور ہمت دی تو آپ کے سامنے عرض کروں گا یہ اس معاملے کے بعد بھی جب جنگ جمل سفین ہو بھی گئی اس کے بعد سیدہ حسین سیدہ حسن رضی اللہ تعالی انہما اور خاندان آلِ طالب جو ہے انہوں نے سات بچیوں کے رشتے حضرت عثمان کے خاندان کو دیے تھے بعد میں بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کفر اسلام نہیں تھا دو بھائیوں میں بھی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے دو بھائیوں میں بھی ایک بات پہ تکرار ہو سکتی ہے ممکن ہے کبھی ہوئی بھی ہو لیکن یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا انشاءاللہ وہ بھی بتدریج عرض کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ یہ باتیں سمجھ کے اس کے مطابق اور یہاں ایک بات عرض کر دوں ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں آئے وہ بھی بہت کسے کہانیاں سناتے ہیں اس نے بھی سنا دی میں نے جو کچھ عرض کیا ہے میں پابند ہوں کسی بھی بات کا آپ حوالہ چاہیں میں دے دیں کا پابند ہوں اور انشاءاللہ اللہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے جہاں دو شخصوں میں یا دو باتوں میں تاریخ میں اختلاف ہے میں وہ باتیں ہی چھوڑ دی ہیں صرف وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں جس میں شیعہ مصنف بھی جو ہیں اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقع ایسا ہوا تھا جب ایسا ہوا تھا تو پھر جو ہم سوچتے ہیں وہ غلط ہے جو ہم سنتے ہیں وہ غلط ہے جو ہم ان کے متعلق تصور رکھتے ہیں وہ غلط ہے یہ بدیانت لوگ نہیں تھے یہ دنیا کے سب سے دیانتدار لوگ تھے جو ان کو بدیاں کی, کی تہمت دیتا ہے وہ ان کو نہیں اپنے آپ کو کفر کی دلدل میں پھینکتا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے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 ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے چاچو کافی بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ انہیں صحت کاملہ اجلاتہ فرمائے ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری اہلیہ بہت بیمار ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے بڑے بھائی کاروبار کی وجہ سے مقروض ہو چکے ہیں اے اللہ سب مقروضوں پہ رحمت فرما اے اللہ جو کاروباری وجہ سے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ تو ارحمراہمین ہیں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب پہ رحم فرما تو فعل احمد مغل بیمار ہیں ان کے لئے دعا فرمائے ایک بھائی نے کہا کہ ڈلیوری کے دوران میری بہن جو ہے یہ فوت ہو گئی ہیں اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے یہ کسی کی فوت کی کا ہے اللہ جو بھی فوت ہوئے ان پر رحم فرمائے سیٹ محمد سعید کھوکر صاحب کل رضا علیہ سے وفات پا گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے یہ مختلف جھگڑے اور معاملات ہیں یہ جمعہ کی نماز کے بعد تشریف لایا کریں میں انشاءاللہ اس پہ بہت عرض کر دوں دیا کروں گا یہاں اس وقت بقت بہت, بہت کم ہوتا ہے اور ان کی تفصیل میں جانا مشکل ہوتا ہے ذرا اس لیے میری آپ سے التجا ہے جو آپ کے نجی معاملات ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو اللہ نے جو توفیق دی ہے اس کے مطابق میں آپ کو عرض کروں گا آپ نماز کے بعد تشریف لے آئیں ایک بھائی نے کہا ہے کہ مجھ پہ بہت زیادہ قرض اور ذمہ داریاں ہیں اللہ رب العزت ان پہ آسانی پیدا فرمائے جب امام سمی اللہ لمن منحمیدہ کہتا ہے مقتدی بھی سمی اللہ علیہ کہے یا ربنا والا کلحم حدیث میں دونوں لفظ آتے ہیں جو امام کہتا ہے وہی تم کہو اور ایک حدیث میں آتا ہے اذا قال الامام و اللہ علیہ حمیدہ فقول ربنا والا کلحم دونوں طریقوں میں جس طرح بھی کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ یہ درست ہوگا جب تشاہد میں بندہ بیٹھے تو کس حرف پہ صبابہ انگلی اٹھائے میرے عزیز بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی وضاحت نہیں ملتی اس میں علماء کے دو ذہن نے دو طرح کی بات کی ہے بعض اس حدیث سے کہتے ہیں انگلی اٹھانے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھانے کا حکم دیا ہے رکھنے کا نہیں وہ مسلسل اٹھاتے اور ہلاتے ہیں آپ نے فرمایا جب انسان التحیات میں انگلی کو ہلاتا ہے وہ اس طرح جس طرح شیطان کو کوڑا لگتا ہے لوہے کا کوڑا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ کرنا چاہیے بعض صرف تشاہد کے وقت اسے ہلانا فرض سمجھتے ہیں بہرحال دونوں ہی ٹھیک ہے جس طرح بھی کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے قومی بچت سرٹیفکیٹ لینا درست ہے میرے عزیز بھائی جو بھی پیسے آپ جمع کروائیں گے وہ سود کے معاملے میں انویسٹ کیے جاتے ہیں اس کا جو پروفٹ یا سود آتا ہے وہ آپ میں تقسیم کیا جاتا ہے اگر کچھ رقم سڑک پر بکھری ہوئی ملے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے آپ انتظار کریں اور اس کا اعلان کروائیں تو اگر وہ آپ کے پاس کوئی نہیں آتا تو پھر آپ جو ہے اسے خود بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اسے اللہ کے رستے میں خرچ بھی کر سکتے ہیں یہ بیس نومبر بروز روز جمعرات آباد نواز شاہ جامع مسجد الحدیث دال بازار میں جلسہ عام ہو رہا ہے کاری ربانی، کاری قاری عبدالعلیم یسدانی مولانا عبداللہ نثار کتاب فرمائیں گے میرے عزیز بھائی و بزشتہ جو میں ایک گھڑی ملی تھی جو قیمتی لگتی ہے وزو والی جگہ سے وہ میرے پاس موجود ہے جو جس ساتھی کی ہو وہ بتائے اور لے سکتا ہے اللّہ منسرا ولا تنصر علی ناباسنا ولا وزدنا ولا انت مولانا فانصرنا قسنان القوم الكافرین اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الدين عزي بالباس رب الناس وبشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداوينا بدوائك واغننا بفضلك من سواك ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آتق ريكا بنا وركاب من النار اللهم آتق ريكا بنا وركاب من النار اے اللہ سب مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے حالات کو سدھار دے اے اللہ ہمارے دلوں میں بغض اور اناد بھرا ہوا ہے اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو صاف کر دے اے اللہ ہمیں سیاسی اور مذہبی طور پہ اتحاد نصیب فرما اے مالک الملک ہمارے دلوں میں دشمنیاں پڑ چکی ہیں اللہ ہماری دشمنیوں کو ختم کر دے اے اللہ ہم نے دلوں میں عدابتیں ڈال دی ہیں سیاسی اور مذہبی وجہ سے اے اللہ ہماری عدابتوں کو ختم کر دے اے اللہ جس طرح تو نے اپنے نبی کے آپ کے دلوں کو صاف بنایا تھا ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دے اے مالک الملک ہمارے دلوں میں رحم بھر دے اے اللہ ہمارے دلوں کی شقاوت کو ختم کر دے اے اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو ختم کر دے اے مالک الملک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما اے اللہ برائیوں سے محفوظ فرما اے اللہ برے لوگوں کا ساتھ نہ نصیب کرنا اے اللہ ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب فرما اے مالک الملک تو سمجھتا ہے سیدھا رستہ کون سا ہے ہمیں سیدھے رستے پہ گامزن کر دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ مقروضوں کے قرضے اپنی رہ سے آدھا فرما اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ تا فرما اے مالک الملک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اے مالک الملک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے سبحان ربک رب کرب العزت